بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں نہ آدیر کے نہ الفادادیر کے اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کے لیے کوئی رانا پائے گا